صورت التکویر مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے ادوار سے اس کا نمبر ایٹی ون ہے نزول کے ادوار سے اس کا نمبر سیون ہے انتیس آیتیں اور ایک رکو ہے اس میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے سیون نمبر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ نزول وحی کی ابتدائی مراحل میں نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا عید ال شم سکو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یعنی اس کا نور ختم ہو جائے گا وہ ادا نجومن قدغت اور جب ستارے جھڑ جائیں گے وہ عیدل جسوی غت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے وہ عیدل عشار عطلت اشار کہتے ہیں دس مہینے کی حاملہ اونٹنی اونٹنی کے یہاں حمل جو ہے وہ دس مہینے کا ہوتا ہے تو حمل کے آخری ایام ہو تو وہ اونٹنی مالک کے لیے بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ پھل تیار ہے مگر قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ اتنی اہم چیز کی طرف بھی کسی کی توجہ نہیں ہوگی اور بیکار چھوڑ دی جائے گی مراد یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جب قیامت واقع ہوگی تو انسان کو اپنی فکر ہوگی کسی مال کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی جس مال کی خاطر اس نے سارے گنا کیے دو چیزیں ہیں ایک تو موت اور دوسری قیامت کی ہول نہ کیا یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جب انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے مال اس کے سامنے ایک بے وقت چیز ہو جاتی ہے وہ عید اللہ شار اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی وہ عزل وہ خوش اور جب درندے جمع کیے جائیں گے یہ درندے اس وقت جمع ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جس درندے نے دوسرے پر حملہ کیا ہوگا کل بروز قیامت آپس میں ان کے درمیان بھی انصاف قائم کیا جائے گا پھر انہیں فنا کر دیا جائے گا وہ عزل بے حار و اور جب سمندر سلگائے جائیں گے سمندر میں آگ لگ جائے گی اور سارا پانی ختم ہو جائے گا اور جب جانوں کے جوڑے بنائے جائیں گے یعنی نیک اور بد الگ الگ کیے جائیں گے کل بروز قیامت وہ ادل مئ ات سو کہتے ہیں اس عورت کو اس بچی کو جسے زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا فرما کل بروز قیامت اس بچی سے جسے زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا اس سے پوچھا جائے گا بھی ای زمین کو طی کس گنا کی وجہ سے تو قتل کی گئی تو وہ کہے گی کہ مالک کو بورا میرا کوئی گنا نہیں تھا صرف میرے ماں باپ نے یہ خیال کیا کہ بچی کیوں پیدا ہوئی اب جہیز دینا ہوگا اب دیگر معاملات ہوں گے اس لیے انہوں نے مجھے قتل کر دیا اس طرح کافروں کو اور ظالموں کو شرمندہ کیا جائے گا آج بھی ایسے بےچارے نادان لوگ ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں جب بچی کی وجہ سے کوئی مشکل آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں اللہ نے ہمیں بیٹی کیوں دی نعوذ باللہ من ظالم ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے وہ عید سوف اور جب نام امال پھیلائے جائیں گے نیکی اور بدی ظاہر ہوگی وہ عید الما اور آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا وہ الْجَحِيمُ الجحم و اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی وہ الْجَنَّةُ الجنت اور جب جنت متقی لوگوں کے سامنے لائی جائے گی عَلِمَت نَفْسٌ ما احضرت ہر جان جان لے گی جو اس نے نیکی پیش کی اس وقت ہر ایک کے سامنے نیکی اور بدی سامنے ہوگی فلا اقسم بالخنس پس مجھے قسم ہے خنس کی خنس سے مراد وہ ستارے ہیں جو اپنے مدار کی طرف پلٹتے ہیں الجوارلکنس ال وہ جو سیدھے چلنے والے ہیں پھر وہ تھم جاتے ہیں وہ لئی لیدا رات کی قسم جب وہ پیچھ دے جانے لگے وہ صبح تنفس صبح کی قسم جب وہ سانس لے یعنی جب روشنی تاری ہو جائے اس کی قسم ان نہ قول رسول ان کریم بے شک یہ عزت والے رسول سے مراد یہاں قاصد ہیں عزت والے قاصد کا قول ہے یعنی یہ جبریل امین نے قرآن نازل کیا اللہ کے حکم سے ذی قوتین بڑی طاقت والے ہیں ان دا دل عرشی عرش والے یعنی رب العالمین جو عرش کا مالک ہے اس کے یہاں بہت عزت والے ہیں مطاعن تمام فرشتے ان کی فرما برداری کرتے ہیں کہ جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں مطاعن امین. وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے پھر وہ امانت دار بھی ہیں وہ وہی میں خیانت نہیں کرتے جو حکم ہے وہی پہنچاتے ہیں ان تمام قسموں کا ذکر کر کے جبریل امین کا ذکر کر کے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے یہ قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے وما بمجنون اور تمہارے نبی مجنون نہیں ہیں ہر مجنون نہیں ہے بے شک انہوں نے جبریل امین کو واضح بلندی پر دیکھا جبریل امین کو اصلی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا حضرت جبریل امین کے چھ سو پر ہیں اور فرماتے ہیں دو پر تو ایسے ہیں کہ وہ جب وہ کھولیں تو پوری کائنات اس پروں کے اندر ہوتی ہے تو ان تمام جب پروں کو انہوں نے کھولا اور اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا غما ہوا عالل غیبی بےگونی یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں یعنی <سلام> غیب کے خزانے بھی ہیں اور غیب کے خزانے لٹاتے بھی ہیں اپنے صحابہ کرام میں سے خاص صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کا اتنا علم دیا اتنا علم دیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور بعض صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں حضرت ابو حریرا کا بھی قول ہے کہ جو واقعہ ہونے والا ہوتا ہے ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس واقعے کے بعد یہ ہوگا جب وہ واقعہ ہوتا ہے تو یاد آ جاتا ہے اب اس کے بعد یہ ہوگا یہاں تک کہ قیامت تک ہونے والے ایک ایک واقعے کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا بخاری شریف مسلم شریف ترمزی ابود ابن ماجہ حدیث کی مستند کتابوں میں یہ سارے واقعات موجود ہیں اس پر آپ اگر مطالعہ کرنا چاہیں آپ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کتابیں حاصل کریں جس میں حدیثیں بھی ہیں حوالے بھی ہیں جل نمبر ہے صفحہ نمبر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن فرماتا ہے یہ غیب بتانے بخیل نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے خزانے کس طرح تقسیم فرمائے اس کے علم کے لیے آپ کو کتابیں مل جائیں گی اور کئی کتابیں ہیں جو علم غیب کے بارے میں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہے جس کی اردو آپ کو آسان لگے کیونکہ آج کے لوگوں کی اردو بڑی ویک ہے تو جس کی اردو آسان لگے وہ آپ دیکھ کر اس کا مطالعہ فرمائے قول شعی قون رجین یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے فعین تدون پس تم کہاں جاؤ گے تم کہاں بھاگے پھرتے ہو آؤ اس قرآن کی طرف ان ہوا اللہ وکر اللہ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے لمن شاہ من کم ائی یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے چاہے سیدھا ہونا جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے لیکن پھر یہی بات سیدھے راستے پر چل کر نیکی پر عمل کر کے غرور مت کرنا یہ تمہارا کمال نہیں یہ رب کا کرم ہے یہ اس کی توفیق ہے وَمَا إِلَّا اَن اللہ رب العالمين. تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے تم کیا چاہو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا جو رب العالمین ہے اے مالک و مولا تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما